اس کو شرک دسماز ایمانداری دس پاکستان جتنی دربار نے انہوں نے دربار پاکستان دی فوج پولیس محافظ ہے کہ نہیں انہوں نے دربار اگر کوئی نو توڑن جائے پاکستان دی فوج پولیس حفاظت کرے گی کہ نہیں جیڑا توڑن جائے گا اس نو پاکستان دی فوج پولیس باغی کتنا پرور دہشت گرد آخ گی کہ نہیں حکومت ہے پاکستان ہوئے گی نا ہرکہ شرک کرن کرا ہرک شرک کرن والے دی حفاظت کرن والا شرک کرن والے دی حفاظت کرن والا تو وا مسلک کہڑا ہے جلالتا ہے جلالتا ہے ایک شرک دا محافظ ہے انہیں جو وڈا کہہ رہا ہے جا ہتھی ہے آج ہے ہتھی ہے آج ہے ہتھی ہے ایسے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں گھلن بھی بھرمی وہ گھڑتا پہ ہے انہوں کیڑی قرآن حدیث نہیں انہیں کیڑے قرآن حدیث ہے چاکیا ہے اے مشرک شرک تو وڈا کوئی گال داتجنی دنیا میں چھوڑے شرک تو وڈی گال اخلاف قرآن یعنی چیز اچھا شرک اچھا جی جی بندی کر وی نے سونے اگان ٹور اللہ کو نہیں چلے جانا گے لیکن پہلے سوال نو حل کر پہلے سوالوں ترتیب رکھ کے حدیث ہے نی آیا جو ادھر فر لو ادھر فر لے ادھر فر کے چھٹی مار تھپڑ مار کے ہو گیا ترتیم سوال کرے گا ترتیب جواب دے گا سب تدیس میں گل کرام ایڈ کیا بھی تنا پیا گالا یہ پہ کٹ دران حتیس ہوں وہ پیا ہے قرآن بھی یہ بریل بھی یہ اولی گھوڑے شاہ فلا فلا کتے شاہ فلا یہ دس بھی او گالا کٹتا پیا نہیں سوال تے میرے گالا کٹیا نی مینو حق جب ملے گا کہ تو میں کمینوں دا میں نہیں دس رہا یار او دی دلچسپی سب کی فلجنا کا ہے ہوں میں قران حدیث سے لے کے نال آکھاں گا کہ مشرک کیوں آکھیا تو جڑا دربار دے جاندے میں قران تو ثابت کر سبحان آیت پڑھ حدیث پڑھ آیت پڑھ پہ دربار پر جانے والا مشرک ہے اے میں آیت نہیں دربار تے اگے عمل کرنے والا عمل کران والا کی ہوندا ہے دربار تے جاویں دعا کر کے آ جاندا ہاں اللہ تنی تیری گل ہوا بھی والا گیا قرآن خالی ہو گیا شرک میں تک حدیث خالی ہو گیا صاحبی وا آ گیا دربار پر جانے والا اللہ نے فرمایا میں ڈریکٹ میرے کو اللہ کے جھوٹ مارتا پہ جی قرآن قرآن جی سچ ہے آیت <سلام> سنا <سلام> جی <سلام> اللہ نے فرمایا ڈریکٹ میرے کو آؤ لویات ہوا دربارہ قرآن حدیث حدیث کا دعوی کر کے بچے اتنے لشکر کشمیری روپیہ لے کے شگرد بن گیا میرے کو گیا تو میں میں خدا نے ای اور میرا یہ عقیدہ تو من عالم کی نادا بے ایمان اور تو میرا سچ وہاب ہے, ہے, ہے تو بلد نهائی بلد نهائی نهائی نهائی نهائی نهائی. اللہ ہے。وحاب وحاب اللہ کیوں گلا کر نہیں نہیں نہیں وہاب انگریز کی نسل ہے بھائی کا نام ہے وہابی انگریز کی نسل ہے میں وہابی بات کر رہا ہوں وہاب کی نہیں شیطان نو جا کے کوئی وعدہ قرآن امریکہ کرتا ہے فوج کوئی نہیں جدو عراق امریکہ دی جنگ ہوئی عرب دی امریکہ بلایا امریکہ پاکی سعودی عرب دا محافظ ہے اس دا پیسہ وہ دینا ہے دے پیسے اتنے پینے رنڈیاں اتنے سعودی عربا روپئے کر دیے دس یہ دہی حدیث دس کہڑی دہڑی حتیس والی ہے آہ میں ہوں تھا پوری پوری ہتی ہتی ہاں جو شو دیر عبد جہڑا کی دیوے صدر وزیر اعظم دی ویکھ لکی ساڈا وزیر اعظم ساڈا وزیر ساڈا کوہلی ہن میری گل ٹھیک ہے ٹھیک کی واسا مودا توالو اچھا شو دیر جاندا نہیں نہیں جانتے کیوں نہیں ہوندا اوتھے حج اج ہوندا ہے ہن سن حج سکیورٹی خدا نے پابندی لائی ہوگا کہ جدو حج کرنا سلوار لا کے نام حدیق حکومت ہے وہاں بھی یا کو اللہ فرما محبوبہ قرآن مزید آج آئی دوستی لگائے گا میں سے ہے جنگا ہوں دوستان بلایا جانا اور انتہائی دوست بلایا جان لڑائی دے انتہائی جان کا یقین ہو جنگ ہوئی ہے ارب کی امریکہ بلایا سعودی عرب نے یہ مطلب پوری دنیا میں سب تے تمام ساتھی سعودی عرب کا امریکہ ہے اور امریکہ اسلام دشمن سرخنا محافظ کرایا کرای گا سو گولیے گولی بابا جیشن بابا جی ٹھیک ہے بابا جی مین تو انفارمیشن ہی نہیں ہے بابا جی آپریش کرو أو بابا جیفارمیشن کرنا ہے ڈاکٹری کرسی جی میرے کرنی بحث انفارمیشن دا کی سوال سارا <سؤال> من لیا کہ سعودی رب امریکہ کا دوست ہے بجا ہے پاکستان ہے نا پاکستان ہے پاکستان ساڈا عقید ہے جیڑا جیڑا بندہ جیڑی قوم جیڑی ملک جیڑی پارٹی جیڑی جماعت کفار دی اور انہیں دے وفادار کتیا دی دوست خیر خا تعلق رکھنے والی ہوگی سب دا حکم ایک ہوا اقوام متحدہ رکو نے پاکستان سعودی عرب تیریا سٹھ ممالک جنہوں آتے نے سارے نہ سارے سارے نزدیک سب دیا حکومت کافر مرتد بے دین مشرق جو کفار کا دوست ہے وہ کافر قرآن بھی ہے وہ پاکستان ہوے افغانستان ہوا ملک بھی ہے اچان تکتیف نہیں کرتے بہت آپ جاری جاری ہوسام تین دعوت بھی تو ہے پاکستان متعلق ہی نظریہ پہلے برات دا اظہار کر اپنے سعودی عرب پاک کر پھر پاکستان لیا کے شریف کر گے ہوں مینو درد نہیں ہے متحدہ ہے نہیں مارنا یہ اقوام یہی کچھ دس بھی جہاں سعودی رب پاکستان جتنی ریاست ہے نا اگریز بنیا ہوگریز سارے اقوام بندے اسلام مطلب حکومت <Virginies> متحدہ دے دے عوام عوام مطلب رک من ہی بیٹھا, جی دا دا بیٹھا بھی اقوام متحدہ کا مقصد ہے اسلام مکام جہاں انہوں نے شریک دا کافر یا کافر جناب سعودی عرب یہ ارب بنیاد اگریز لا کے گیا ہے یا خدا نے لائیا نے جی سعودی عرب ملک آنا سرحد نے بنایا خدا نے انسان جی اگریزوں کو گبراہ گیا گھبرانا گھبرام بہت نے کہ میں تیرے تو ایک سوال کرنا وہ ادھرو کے سعود ارب اگر جی اللہ وہا بھی پسند نہ آتے وہابیا جی رب وہا بھی پسند نہ رب چور پیتی کن خا دبر دردوں وہا بھی پسند نہ آتے حکومت کا نہ ملتی جی وہا بھی پسند نہ آتے ہوں میں پوچھنا پیا یہ جہاں سعودی عرب ملک آنا یہ ملک بنتا ہے سرحدہ نال یہ سرحدات رب لائی کہ انگریز سارے نام مراد ہے اللہ کے نبی نے بہادر میں میں ہر ملک نے میں جناب ملک تو اچھا جنابیت بھی میں یہ گل کر پیا نا یہ فرق لے جا میں سعود عرب توئی کی مرکز ہے نا اتر ریال آؤں نے تو بیا پھیلتی اتو پھوک نہ ہوا بیا ٹائر پھٹ جاوے گا میں پوچھنا پیا سن وہابیتو آلم بھی ہے ہوں جدو میں سعودی حکومت آ کے نہیں جمع جمتا بنتا ہے <تصفح> <بے> اسلام ہسنا مننا ہے نا یہ مینو اسلام سعودی عرب کے ساحلے سمندر رنگ کچھ پا کے نچدیا نے چاہے گا بہبی آ پاند کن سعودی عرب ना ہے میں میں سہلے سمندر منا سہیلے سمندر کچیا پوا کے ساندر پورے امریکہ اچھا شو ہسا نہیں گنا جہاں گنا جائز کا گنا ٹھیک ہے گناگار ہے نہیں گناگار ہوفر ہو فرق دس میم گنا میرے گنا گار بندہ پڑھ دیں مر گے جناز کون پاکستان کے ہے؟ جائز آفر یعنی گنا جتنی نو جائز چکلے ملک قانون میں چکلر جا کے نچدیا نے میں گل جتنے ممالک سعودی عرب والے اربا فوجی دفاعی نظام کوئی کوئی امریکہ برطانیہ کی ہے ਮੋਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਪਉਣ ਪਉਣ ਪੁਰਕ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਲਾ ਅੜ ਜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਕਫਰ ਸ਼ਰਕ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਸੱਚ ਗੋ ਹਟ ਗੋ ਤੇ ਅਰਬ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਰਿਆਲ ਬੰਦ ਉਹਨੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸੋਦੇ ਰਕ ਜਾਂਦਾ ਅਜੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਫਗਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲ ਫਰਜ ਜਾਊਂਗਾ جا کے میں حاج نہیں کرتا جیسے ہ ہون سون، سیتنا ہوں سو سیتنا کنو حق باطل بادل ملاو والا دعوی no. اسلام دا, دا کردے حفاظت امریکہ کردا دا ایمان دا ایمان دا جلسہ چل صدیق دابو جال حفاظت کرے سی، نہیں اسلام پر لگے کر نے کے دی عوام شہزاد مریا سی نا اس سعودی عربار پاس نہ کرو سرکار میں شادی متا رکن حکومت کافی یار میں تعلق تھی آدھے ہو ہے کفریہ نظام کفریہ کی کفری اتنے دربار سے جاندے ہو جائز یہ تو پیسے ملتے گورمنٹ نا میں تین سوال کی روح سواب ہوئے گا میرے خیال میں کل گیا ابدل نزدیک منہ بولو تیر نزدیک کی اسلامی نزی ہے پاکستان دربار ہے کہ نہیں ہاں سارا پیسہ مندی ہے جواب لینا پاکستان hmm. پاکستان دے جماعت دس پاکستان دے نے نے جماعت قانون آئین دستور فوج پولیس ججی نظامزم نر سید منگنے انکار کر ہیں یا کافی آتے کے سوچ لے سعودی ہو رہے گیا سب کچھ بینک سینما سارا تو ہی دے سرک دربار تین تو پوچھنا تو آپ من پہلے نظام کوفر دے کوفر نظام ہے کہ نہیں ہاں مننے یار میری سندا ہی نہیں سن سن سن سن لے آندی او بھی بلا دیندا پھر رہنا ہاں بہت رہے گا انشاءاللہ یہ کوئی پہلی واری نہیں تے نہ ٹا یار بھی ہوئے گا الحمدللہ میں تے منتظر بیٹھا لگ رہے شوق ہو زیادہ تیرا زوض برود اچھا سڈے کوئی نالے نالے واج گا نالے دیکھیا نال ہو جاندے فالج فالج ہو جس طرح نہ اسلام تیری سن گنا فرق دس کی ایک بندہ گنا کرد ہے ایک گنا کرنے کا ارے علی میں نا دین ہے ٹھیک ہے دین اپنی رائے نہیں دے سکتا ہے گل ہے نہیں بالکل نہیں نا دے ہوں میں ڈرے رہیا تیرے نال بحث میری ضرور ہو رہی ہے پر میں ڈر رہا ہوں کہ میں اپنی طرفوں کوئی لفظ نہ ادا کراں خالی نہیں کیتے خالی نہیں کیتے نہیں کیتے صحیح صحیح ایک بار چائے پینے آے پینے اچھا دین کی تھی آ جا کھڑا پاکستان کا قانون جو ہے پہلے خود من رائے ہے قرآن دیا آدھ نے رائے کا مطلب جناب لفا ری جائیں لبا ہی موڑ پانا لف نو فرق رکھوا لب جان جی میں ٹرا ٹور پہ ایڈے تو خچ لب لیں کیوں جی میرے پیچھے ٹرتے پیچھے آپ ٹورا سرکار تو ہو ہو علم علم مطلب بھائی والے جدو میں میری انفارمیشن نہیں ہے جدو وہابیت کی گل آئے میں کہتا حدیش میں ہے